كل نَفْسٍ ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزع عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ال تتس معؤ نین الذي نہ او تون کیٹہہ میہاں قابلی کو معؤامنا الذي نہ اشرراکو اذ کثہ وہ ان تصروت <الْأُمُورِ> ہر جان موت کا مزہ چکنے والی ہے۔ قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے پس جو شخص آنکھ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ بےشک وہ کامیاب ہو گیا۔ اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں میں تمہاری آزمائش کی جائے گی اور یہ بھی یقینی ہے کہ تم کو ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی اور تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے سامعین بنائتوں کی تفسیر سماعت کیجیے ہر جاندار, جاندار چیز کو موت, موت کا ذائقہ چکھنا ہے تمام مخلوق کو عام اطلاع ہے کہ ہر جاندار مرنے والا ہے جیسے اللہ نے فرمایا کل علیہ فن اب قا وجہ رب الجلام یعنی زمین پر جتنے ہیں صفانی ہیں صرف آپ کے رب کا بزرگی اور انعام والا چہرہ ہی باقی رہنے والا ہے بس صرف وہی رب واحد ہمیشگی کی زندگی والے ہیں جو کبھی فنا نہ ہوں گے جنوں انسان کل کے کل مرنے والے ہیں اسی طرح فرشتے اور حاملان عرش بھی مر جائیں گے اور صرف اللہ واحد لا شریک لہو دوام اور بقا والے باقی رہ جائیں گے پہلے بھی وہی تھے اور آخر بھی وہی رہیں گے جب سب مر جائیں گے مدت ختم ہو جائے گی سلب آدم سے جتنی اولاد ہونے والی تھی ہو چکی اور پھر سب موت کے گھاٹ اتر گئے مخلوقات کا خاتمہ ہو گیا اس وقت اللہ تعالی قیامت قائم کریں گے اور مخلوق کو ان کے کل اعمال کی چھوٹے بڑے چھپے کھلے ثقیرہ کبیرہ سب کی جزا سزا ملے گی کسی پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا یہی اس کے بعد کے جملے میں فرمایا جا رہا ہے جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات ہی حقیقی کامیابی ہے حقیقت یہ ہے کہ پورا کامیاب وہ انسان ہے جو جہنم سے نجات پالے اور جنت میں چلا جائے مستند احمد میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ مل جانا دنیا و مافیہ یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے اگر تم چاہو تو پڑھو فمن ظفر و ات خلا الجنت فقت فیض اس پچھلی زیادتی کے بغیر یہ حدیث بخاری اور مسلم وغیرہ میں بھی ہے اور زیادتی سمیت ابن بھی حاتم میں ہے اور ابن مردویہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کی خواہش آگ سے بچ جانے اور جنت میں داخل ہو جانے کی ہو اسے چاہیے کہ مرتے دم تک اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھے اور لوگوں سے وہ سلوک کرے جسے خود اپنے لیے پسند کرتا ہو یہ حدیث پہلے آیت ولی تم و ان مسلمون کی تفسیر میں گزر چکی ہے مسند احمد میں بھی وکی بن جرہ رحمہ اللہ کی تفسیر میں بھی یہ حدیث ہے بعد ازاں دنیا کی حقارت اور ذلت بیان ہو رہی ہے کہ یہ نہایت ذلیل فانی اور زوال پذیر چیز ہے جیسے اور جگہ ہے بل الحیات الدنیا الحیت و خیرا یعنی اے انسانوں تم حیات دنیا یعنی دنیا کی زندگی پر رہچے جاتے ہو حالانکہ دراصل بہتری اور بقا والی چیز آخرت ہے دوسری آیت میں ہے تم کو جو کچھ دیا گیا ہے یہ تو حیات دنیا کا فائدہ ہے اور اس کی زینت بہترین اور باقی رہنے والی ابقا تو وہ ہے جو اللہ تعالی کے پاس ہے یعنی جنت صحیح مسلم و ترمی وغیرہ کی حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں صرف ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبولے اس انگلی کے پانی کو سمندر کے پانی کے مقابلے میں کیا نسبت ہے وہی دنیا کو آخرت کے مقابلے میں قطع رحمہ اللہ کا ارشادِ دنیا کیا ہے ایک یوں ہی سی دھوکے کی ٹٹی ہے جسے چھوڑ چھاڑ کر تمہیں چل دینا ہے اس اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں کہ یہ تو عنقریب تم سے جدا ہونے والی اور برباد ہو جانے والی چیز ہے بس چاہیے کہ ہوش مندی برتو اور یہاں طاقت الہی کر لو اور طاقت بھر نیکیاں کما لو اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر کوئی کام نہیں بنتا پھر انسانی آزمائش کا ذکر ہو رہا ہے جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا کم بش امن الخوفی وجوہ الآیات مطلب یہ ہے کہ مومن کا امتحان ضرور ہوتا ہے کبھی جانی کبھی مالی کبھی اہل و عیال میں کبھی اور کسی طرح ہی آزمائش دینداری کے انداز کے مطابق ہوتی ہے سخت دیندار کی ابتلاع یعنی آزمائش بھی سخت اور کمزور دین والے کا امتحان بھی کمزور صبر کی تلقین دلقین دلقین. دلقین. پھر پروردگار جلد شاہنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو خبر دیتے ہیں کہ بدر سے پہلے مدینے میں تم کو کتابیوں یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ اور مشرقوں سے ایزا دہندہ باتیں اور سرزنش سننی پڑے گی پھر تسلی دیتے ہوئے طریقہ سکھلاتے ہیں کہ تم صبر و سہار کر لیا کرو اور پرہیزگاری پر تو یہ بڑا بھاری کام ہے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہ مشرقین سے اور اہل کتاب سے بہت کچھ درگزر فرمایا کرتے تھے اور ان کی ایزاؤں کو سہلیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عامل تھے یہاں تک کہ جہاد کی آیتیں اتری صحیح بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر کے موقع پر ہے کہ رسول اللہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر اسامہ رضی اللہ عن کو اپنے پیچھے بٹھا کر سعد بن عبادہ رضی اللہ ان کی عیادت کے لیے حارث بن خزرج کے قبیلے میں تشریف لے چلے یہ واقعہ جنگ بدر سے پہلے کا ہے راستے میں ایک مخلوط مجلس بیٹھی ہوئی ملی جس میں مسلمان بھی تھے یہودی بھی تھے مشرقین بھی تھے اور عبداللہ بن ابئی ابن سلول منافق بھی تھا یہ بھی اب تک کفر کے کھلے رنگ میں تھا مسلمانوں میں عبداللہ بن روا رضی اللہ عن بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے گرد و غبار جو اڑا تو عبداللہ ابن عبی ابن سلول منافق نے ناک پر کپڑا رکھ لیا اور کہنے لگا غبار نہ اڑاؤ رسول اللہ پاس پہنچ ہی چکے تھے سواری سے اتر آئے سلام کیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی چند آیتیں سنائی تو عبداللہ ابن ابئی بول پڑا سنیے صاحب آپ کا یہ طریقہ ہمیں پسند نہیں آپ کی باتیں حق ہی سہی لیکن اس کی کیا وجہ کہ آپ ہماری مجلسوں میں آ کر ہمیں ایزا دیں اپنے گھر جائیے جو آپ کے پاس آئے اسے سنائیے یہ سن کر عبداللہ بن روح رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول بے شک آپ ہماری مجلسوں میں تشریف لایا کریں ہمیں تو اس کی آئین چاہت ہے اب ان سب میں آپس میں خوب تکرار ہوئی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے اور قریب تھا کہ کھڑے ہو کر لڑنے لگے لیکن رسول اللہ کے سمجھانے سے آخر امن و امان ہو گیا اور سب خاموش ہو گئے رسول اللہ اپنی سواری پر سوار ہو کر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی ہاں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو حباب یعنی عبداللہ ابن عبی ابن سلول منافق نے تو آج یوں یوں کیا سعد رضی اللہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانے دیجیے معاف کیجیے اور درگزر کیجیے قسم اللہ کی جس نے آپ پر قرآن اتارا سنیے اسے تو آپ سے حد دشمنی ہے اور ہونی چاہیے اس لیے کہ یہاں کے لوگوں نے اسے سردار بنانا چاہا تھا اور اسے چودراہٹ کی پگڑی بندوانے کا مشورہ طے ہو چکا تھا ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی ابرحق بنا کر بھیجا لوگوں نے آپ کو نبی مانا اس کی سرداری جاتی رہی جس کا اسے رنج ہے اسی باعث یہ اپنے جلے دل کے پھپولے پھوڑ رہا ہے جو کہہ دیا کہہ دیا آپ اسے اہمیت نہ دیں چنانچہ رسول اللہ نے درگزر کر لیا اور یہی آپ کی عادت بھی تھی اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنم کی بھی یہودیوں سے مشرقوں سے درگزر فرماتے سنی انسنی کر دیا کرتے اور اس فرمان پر عمل کرتے یہی حکم آیت و دقت میں ہے جو حکم اخوزر کا اس آیت و لطسما میں ہے پھر اس کے بعد رسول اللہ کو جہاد کی اجازت دی گئی اور پہلا غزوہ بدر کا ہوا جس میں سرداران لشکر کو قتل و غارت ہوئے یہ حالت اور یہ شوکت اسلام دیکھ کر اب عبداللہ ابن عبی ابن سلول منافق اور اس کے منافق ساتھی گھبرائے بجوز اس کے کوئی چارہ کار انہیں نظر نہ آیا کہ بیعت کر لیں اور بظاہر مسلمان ہو جائیں پس یہ کلیہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر حق والے پر جو نیکی اور بھلائی کا حکم کرتا رہے اور جو برائی اور خلاف شرع کام سے روکتا رہے ضرور مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں اسے چاہیے کہ ان تمام تکلیفوں کو جھیلے اور اللہ کے راہ میں صبر و سہار سے کام لے اللہ ہی کی پاک ذات پر بھروسہ رکھے اللہ ہی سے مدد طلب کرتا رہے اور اپنی کامل رغبت اور پورا رجوع اللہ ہی کی طرف رکھے